الحمد لله نحبذ ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتفكر عليه ونعوذ بالله من شدور النبزنا ومن سيئات عمالنا من يهدر الله بلا مضر الله ومن يغذره بلا عزيلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شكرا ونشهد أن محمد عبده ورسوله اللہ صدری محسن بھائی اور پڑھ لی جس میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جہاں کسی کو اس کا مال اور اس کے بیٹے فائدہ نہیں دیں گے اگر کوئی چیز فائدہ دے گی تو وہ قلب سلیم بیماری سے پاک دل بیروگا دل چنگا دل ایسا دل جس میں بیماری نہ ہو دل سارے بدن کا بادشاہ ہے ظاہری جسمانی لحاظ سے بھی اقلی روحانی لحاظ سے بھی اگر دل بیمار ہو جائے تو آدمی کا میں کام نہیں کرتا آدمی کا دماغ خوج نہیں سکتا یہ ہم لوگوں کی دو تین جگہ بند ہیں ان سے انٹرویو کر کے آپ پوچھیں تو کہتے ہیں کہ ہم ہمارا مزاج چڑا ہو گیا ہم بات نہیں سن سکتے کسی کی تھوڑی سی کوئی کچھ بات کرے غصہ آتا ہے دماغ کی قوتیں برداشت کمزور ہو جاتی ہے جب دل بیمار ہو جائے دنیا کے لحاظ کھانے کا ذائقہ کیا پتہ نہیں چلتا تو گویا ظاہر لحاظ سے سارے آزاد یہاں تک کہ ناخن کا اسٹرکچر اور سانس جو ہے اس پر دل کا اثر آتا ہے دل کی ایک بیماری کی تشخیص ناخن سے ہوتی ہے نہیں ڈاکٹر صاحب کلب انگ آف سینئر سے اور اینیمیا کے تشخیص بھی ناخن سے ہوتی ہیں دو طرح سے دل کا اثر ناخن تک ظاہری لحاظ سے آتا ہے تو جیسے دل بدن کی ظاہری اور جسمانی صحت کا یہ صحت کی بنیاد ہے اس پر دار و مدار اس پر ایسے ہی روحانی صحت کا دار و مدار کلی طور پر وہ دل پر ہے <تصفح> تو جی دل کی بیماری روحانی ہے ہی انسان کو تباہ کیے دیتی ہے امال کے انبار امال کے انبار ہوں اور عقیدہ خراب ہوں تو وہ آواز کے اخبار دل کے عقیدے کی خرابی کو اس کا ادالہ نہیں کر سکتا کہ کمپیشن نہیں کر سکتا ہماری یونیورسٹی والا نے مجھے ستران ڈیوٹی پر بھیجا وہاں گیا میں تو کریڈائڈ کا تارہ سنایا کہ یہ آپ قرآن نے ہر سال سنایا کرتا ہے لیکن گاڑی ای اس کی ہے اور جب جان شروع ہوا تو خاص نقل والوں میں وہ آدمی خاص نقل کرنے والوں میں تو وہ ساتھیوں سے کہا کہ امر درست ہے ایمان درست نہیں ہے آدمی کا مل درست ہے ایمان درست نہیں ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ پہلا مطالبہ فرماتا ہے ایمان کی درستی بن سلیم کیا نماز پڑھ کے آتا ہے اور دودھ میں پانی ملاتا ہے نماز کو پڑھاتا ہے دکان پر جھوٹ بولتا ہے کیا ہو جائے عمل اس کا درست ہے اس کا ایمان درست نہیں ہے. دل درست نہیں ہے. حدیث نہیںریف ہے کہ کلمہ طیبہ محمد کو نفع دیتا ہے اس سے عذاب و بلا کو دفع کرتا ہے کچھ حردے کے اس کے حقوق سے استفاف نہیں کیا جائے صاحبہ نے پوچھا یار سلن اس کے حقوق سے استقفاف کرنے کا کیا مطلب ہے ساتھ ہندا ہے کہ اس کے حلال حرام کی تمیز نہ کرے اس کے حلال حرام کی تمیز نہ کرے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا گناہ ہے کیا نہیں کی ہے کل پڑھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا تو اس کے کلمے کو اس کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے اس پر لوٹا دیا جاتا ہے اور وہ کلمہ اس کو فائدہ نہیں لیتا میڈیکل کالج کے امتحان میں رہ رہا تھا تو ہمارا ایک ساتھی ہے تو یہاں بیان جان نہیں کرتا تھا یہ رشتوں کے بعد آل. تو دوسرے آپ کو ایسے دیکھنے کی آگے سے کوشش کر رہا ہے کہ ویسے کاجی صاحب خیال کرنا اس وقت بہت امتحان ہو رہے ہیں ایک مضمون کے امتحان ہو رہا ہے ایک ایمان کے امتحان ہو رہا ہے ایسا نہ ہو کہ مضمون کے امتحان ہے پانچ سو ایمان کے امکان ہے فیل ہو جاؤ گے پھر کیا ہوگا تو آج بیچا تھا جرمندر نے پیچھے سر لیا ایک دفعہ میڈیکل کالج کے ایک پروفیسر صاحب میرے پاس آیا اور اس نے کہا گیڑا ڈاکٹر صاحب میں نے آج مان لیا کہ آپ کا تبدیل کا کام زبردست ہے اور باقی اس کو جائ کرنا چاہیے اس کو درج بدلا ہوا ہے بڑا زبردست سوال میں نے کہوں کیسے کہ تمہارا تمہارا فلاں ساتھی ہے نا کہ ہارے سب لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے میں ان کو بتا رہا تھا اس کو بتانے اس کو بتانے کے لیے میں خود آگے کیا میرے ساتھ خدا کے لیا مجھے نہ بتانا میرے امتحان کو حرام نہ کرنا اس بات نے مجھے متاثر کیا کہا دس گھنٹے کی تقریر لشیدار ہاں؟ فصف اور منتق کی دلیلیں جی؟ شاعری کی رہنائیاں ہاں جی الفاظ کا شکو تمہاری مشق اور کہاں عمل کی تاثیر اس لیے کہتے ہیں کہ دین اسلام کی جی تبلیغ میں سب سے اہم کردار وہ قلب کا ہے جس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں تو اس کے بعد کردار اس کے عمل کا ہے عمل آپ کا تبدیل کرے گا اگر آپ کا عمل خراب ہے اور آپ کی زبان بڑی زبان سے تبدیل کر رہی ہے تو اس کا اثر نہیں ہونا ہے دوسرا کردار دوسرا رول جو ہے کی میں عمل کھائے اب ایک آدمی کھڑا ہوا ایک حکیم صاحب یا ایک ڈاکٹر صاحب کہے میرے پاس نزدے کی ایسی دوائی ہے تو اس کی آپ ایک خوراک کھائیں نزدے کی بہت بنیاد ختم کر دے گی اور نام و نشان باقی نہیں رہے گا اور تش تش چی کے مارے اور کی بہ رہی ہو جی تو سب لوگ کہیں گے ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب اگر آپ کی دعائی میں تاثیر ہوتی تو پہلے آپ کا درجہ ٹھیک ہوا ہوا تو آپ کا درجہ تو ٹھیک نہیں ہوا اور آپ کا ٹھیک کر رہا عمل اس کے خلاف ثبوت دے رہا ہے عمل اس کے خلاف ثبوت دے رہا ہے دوسرا دور اور کردار وہ انسان کے عمل کا ہے تاثیر عمل ڈالتا ہے اور سب سے آخر میں کردار جن کی تبلیغ میں وہ زبان کا ہے جب وہ بولتی ہے بول کی تاثیر تیسرے درجے میں ہے عمل کی تاثیر دوسرے درجے میں ہے قلب کی اور دل کی تاثیر وہ پہلے درجے میں ہے بنا ہوا دل بنا ہوا عمل یہ انڈونیشیا ملیشیا کا جو علاقہ ہے یہ مسلمان تاجروں کا فتح کیا ہوا اس پر کوئی لشکر نہیں گیا کوئی لشکر نہیں گیا کوئی جماعتیں کوئی لوگ تبلیغ کے لیے تشکیل کر کے شرافت راستہ پر نہیں بھیجے گئے بن امیہ کے دور میں جادرانی مسلمانوں کی بہت زیادہ ہو گئی تو ان کے جہاز آئے اور مختلف جگہوں پر کاروبار کرنے لگے انڈونیشیا ملشیا کے علاقے پر کاروبار شروع کیا تو ان کی دہانتداری اور سچائی نے وہاں کے لوگوں کی مارکیٹ پھیل کی انہوں نے بادشاہ کے آ شکایت کی کہ باہر کے لوگ آئے ساتھی ان کو نکالا جائے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں بادشاہ نے جو نکالنے کا عردہ کیا تو یہ لوگ پرمن طریقے سے جا کر ملے نے اپنی صفائی پیش کی مقامی لوگوں نے بھی گوائی دی تو بادشاہ نے کر دیا دوبارہ پھر شکایت کی گئی دوبارہ سے حکم دیا نکالنے کا پھر ہم لوگوں نے اپنی صفائی پیش کی کوشش کی پھر بات رک گئی تیسری بات سب سازش کے لوگوں نے اس بار بادشاہ نے کہا کہ اب میں نہیں چھوڑتا ہوں ضرور نکلنا پڑے گا جب اس نے کہا ضرور نکلنا پڑے گا تو اس نے دیکھا کہ عوامی رد عمل بادشاہ کے خلاف ہو رہا کہ اس کی کوریج اس کے خلاف ہو رہی ہے اور اقدار خطرے میں پڑ رہا ہے کیونکہ ایک عمل نے سچائی اور جانبداری کے عمل نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہوا تھا اور بس اس کے بعد بادشاہ کو روکنا پڑا کہ اگر میں نے ان پر ہاتھ ڈالا تو میرے لیے امن و امان کا مسئلہ ملک میں بن سکتا ہے بس ان تاجروں کے ہاتھوں پورا ملک مسلمان ہوا ہے کوئی لشکر نہیں آیا ہے. کوئی فوج نہیں آئی ہے آگے آئے برما اور بنگال کا لگا کیسے مسلمان ہوا ہے یہی تاجر جو وہاں کاروبار کرتے تھے حج کے موسم میں واپس جایا کرتے تھے اپنے عرب ممالک کو حج کرتے تھے رشتے داروں سے ملتے تھے پھر آتے تھے جہاں جہازوں جاز میں کا کافر جا رہا تھا وہ ساری جی بنگال کے گرا قریب ساتھ طوفان میں گرا جب طوفان میں گرا تو وہ لوگ ملوں کو گالیاں دے رہے ہیں کہ تمہاری بحتیازی سے ہوا ہے ملاؤں کو گالیاں دے رہے ہیں کہ تمہاری بدقسمتی سے ہوا ہے اور ایک وہ او طوفان کو ایک علادہ ہے آپس کا ہنگامہ ہو جھگڑا ہے الادا مصیبت کچھ لوگ علادہ ہو گئے ان سے اور کونوں ہیں بیٹھ کر انہوں نے ہاتھ اٹھایا دعائیں مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں پریشان ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں تو لوگ ان کے غریب ہوئے کہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں غریبوں کو انہوں نے سنا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کے طوفان آیا یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما معرما یہ آلات فرما اور یا اللہ طوفان کو ستال دیں بس طوفان ٹل گیا اس جہاز لوگوں نے اپنے ملک کے بادشاہ سے یہ بات جا کر کہی کہ ایسے مبارک لوگ ہیں کہ انہوں نے یہ دعا مانگی اور اس دعا سے وہ طوفان ٹل رہے تو بادشاہوں سے ملا اور ان سے درخواست کی کہ اگر آپ میرے ملک کے چاروں کونوں میں آباد ہو جائیں تو میرا ملک جو ہے وہ رام مسکی لپیٹ میں آ جائے چار کونوں میں یہ خاندان آباد ہوئے ہیں اور چاروں کونوں سے جو انہوں نے کام شروع کیا ہے تو پورا برما بنگلہ دیش شیام آسام کے شیام کے علاقے کو انہوں نے مسلمان کیا یہی انڈونیشیا کے تاجروں کا اگلا اقدام آج کے موقع پر واپس آ رہے تھے دیبر کے علاقے سے گزرے اس کراچی کا پرانا دیبر کے علاقے سے گزرے تو وہاں پر ہندو کی حکومت کا کردار تھا سمندری ڈاکو نے حملہ کیا اور کو یہ غیر مسلح تھے وہ مسلح تھے ان کے جادو کو لوٹ لیا اور لوٹتے ان عورتوں کو چھین لیا جہازوں کو لوٹ لیا ایک لڑکی کو سیٹ رہے تھے وہ تو اس نے چیخی اور یا یا یا یا صاحب حجاج. اے, حجاج، اے, حجاج، اے حجاج بس یہ اس کافلے کی کارگزاری وہاں پر پہنچ گئی اور حجاج جو کے دربار میں آدمی نے کہا کہ ایک مسلمان لڑکی کو جب گھسیٹ رہے تھے ڈاکو تو اس نے یار الحجاج کہا تھا تک پر کھڑا ہوا اور سندارا لگا چکا لب کیا لب کیا میری بہن میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں خود اپنے بدیرہ اور داماد محمد محمد مرکزم رحمۃ اللہ علیہ کو بارہ ہزار پہ رشکر پہلے جذاکرات ہوں کہ پہلا اسلام پرمن جی نے پہلی بار مذاکرات کی طرح ہمارے آدمیوں کو لوٹا گیا ہے اور تمہارے ملک کے ڈاکو ہیں تو ہمارا سامان واپس کیا جائے ہمارے آدمیوں کو واپس کیا جائے تو راجہ دائر نے کہا کہ میرے ان پر بس نہیں ہے میرے اختیار سے باہر ہیں تو خود خوشی غورت یہ ڈاکو چکوں گنڈوں پر, پر چل رہی تھی اب کمزور نظام جو ہوتا ہے نا ان کے اداکار اور چکے ڈاکو دیکھیں آپ نے اپنے علاقے کے سیاسیوں کو دیکھے نا نہور بدماش بچے ہوتے خلا کے اخلاقی کردار تو ہوتا نہیں بیچاروں چاروں کا ٹرین پر اپنا کام چلا رہے ہیں. تو یہی آدت سندھو راجے کا تھا دائر کا کیا ہو جائے گا میرے بس سے باہر بڑھنے کا کہ شام خود کرا کر اپنے آدمی کو برامد کریں گے اور اپنا بدلہ خود لیں گے بارہ ہزار کا لشکر گیا تو بہار اللہ تو کے مسلمانوں نے کام کیا ہوا تھا مسلمانوں کے پاس ایک چیز ہوتی جسے دبابا کے تھے دبابا دبابا لکڑی کی بنی ہوئی گاڑی ہوتی تھی جس کے ٹائروں کے پیچھے لکڑی ہوتی تھی اس سے دکیلتے اس آگے چلا دیتے اور ایسے بیٹھ کر قلعے کی دیوار تک پہنچ جاتا ہیں یہ گویا بخت بند تھی اس زمانے کی اس پر تیر نہیں لگتا تھا پتھر قلعے سے مارتے تھے وہ نہیں لگتا تھا اس پر کھولتے ہوا تیل پانی پھینکتے تھے تو اس پر نہیں لگتا تھا یہاں تک کہ مجاہدین قلعے کی دیوار تک پہنچ جاتے تھے ایک نف تھی مسلمانوں کی یاد نف جو ہے ایک ایسا بادہ تھا کہ اس کو تیر کے آگے نوک پر لگا لیتے تھے اس تیر کو پھینک دیتے جہاں جا کر اس تیر گرتا تھا وہاں آگ لگ جاتی تھی اور تیسرا منجنیق تھا عروس منجنیق جو لے کر آیا ہے محمد ان کاظم اس کا نام عروس تھا اس کو پانچ سو آدمی چلاتے تھے پانچ سو آدمی اپریٹ کرتے تھے ایس کی قبانیاں رو ان کو اسے پتھر ڈالتے تھے اور کھیلتے تھے پھر جب چھوڑتے تھے تو پتھر آگے پھینک پھینکتے تھے پھر وہاں پر علاقے کے سروے میں یہ بات آئی کہ وہاں پر اتنی گرمی ہوتی ہے اور پانی ایسا خراب ہے کہ جانے والے لوگوں کو دس لگتے ہیں اور دس کی وہ بھاگ پھیل جائے تو پورے کا پورے لشکر ختم ہو جاتا ہے انہیں دس کے علاج کے لیے مقامی عقیمت اکیم، نے مشورہ دیا کس اس کے لیے سرکہ لے جانا ہو اب سرکا کیسے لے جائے سرکے کو روئی میں ڈبو کر خشک کیا گیا اور روئی گوڈوں کو لاتا گیا تو سرکا ایسے لایا گیا پھر یہاں آ کر جب آ اس پر اترے ہیں دیبل پر انہوں نے پہلے قدم پر منجنی کا اپنا مستحکم کیا ہے فٹ کیا ہے اس کو پھر لڑائی شروع ہوئی ہے انہوں نے کہا ہمارا یہ مندر ہے اس کے اوپر جو جھنڈا ہے نا اس کو, اس کو کوئی گرا نہیں سکتا بھگوان کا جھنڈا ہے اور جب تک یہ جھنڈا ہے اس وقت تک یہ ہے تو ہمارے شہر کو کوئی فتح ہی نہیں کر سکتا مجاہدین نے نشانہ باندھا مندر کے مینارے پر جھنڈے پر وہ پارا ایک پتھر تو پہلے پتھر سے کیا جنڈا نیچے ہسن کا دروازہ کھلا رت بارہ کھولا اور محمود ان کاظم جو ہے تو وہ ملتان تک آیا ہے اور جو بیاس کو کراس کر کے پار کر کے ادھر ہندوستان کے جو علاقے اس میں داخل ہوئے ہیں اور یہاں تک جو ہے تو یہ وہ حکومت قائم کی ہے اور اتنا مقبول ہوا ہے جی میں کیندو نے آپس میں کہا کہ وہ جو ہمارے پنڈت کہا کرتے تھے کہ بھگوان ہوتے ہیں اور اوتار ہوتے ہیں وہ بھگوان تو یہ ہے کہ نے اتنا انصاف کیا اتنا عدل کیا اور اتنا ممان قائم کیا اور اتنی خیر فلاح فلا سلاح اس نے پھیلائی اتنی خوشحالی بخیری اور اتنا اسے کام کیا بھگوان کیسے ہوا کرتا ہے سبحان اللہ سرض یہ ہے کہ بنے ہوئے انسان جہاں جاتے ہیں ان کا استقبال ہوتا ہے ان کا استقبال ہوتا ہے اور لوگ ان پر جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو آج کے مسلمان جو ہے یہ اپنے آپ کو بنا نہیں رہا یہ کہوا چلا ہنس کی چاند اپنی بھول گیا یہ کافر کے پیچھے چلنا چاہتا ہے اس کے طریقوں پر چلنا چاہتا ہے اور وہ او طریقوں میں بھی اس کی محنت کارکردگی وہ نہیں لے رہا اقبال نے پوری نظم لکھی ہوئی ہے پہلے پان بغان جہاز میں فارسی میں کہ اس نوجوان کا خیال ہے کہ کہیں یورپ کی ترقی جو ہے تو اس کی بے پردو عورتوں کی وجہ سے ہے اس کی شراب کی وجہ سے ہے اس کے ناچ اور ڈانس کی وجہ سے ہے اس کے نائٹ لمبوں کی وجہ سے بغیر نظم اقبال فارسی میں اور کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اور کی ترقی ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے وہ اس محنت اور کوشش اور جدوجہد کی وجہ سے ہے جو وہ مختلف چیزوں کے حاصل کرنے میں کر رہے ہیں اس کو تو, تو نہیں لے رہا محنت اور جدوجہد کو نہیں لے رہا اور گندگیوں کو کباہتوں کو لے رہا ہے اور وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری گندگیوں اور کباہتے ان کے اندر عام جو ہم ان سے سالانہ امداد لیتے ہر امداد پر نئی شرائط عائد کی جاتی ہیں اور وہ او شرائط کسی نہ کسی اسلامی اصول کو رد کر کے کسی نہ کسی ان کی تعزی بات کو لینے کی ہوتی ہیں اور میں آپ کو واضح بتاؤں ہمارے اتنے وسائل ہیں ہمارے ملک کے وسائل ہیں کھانا دیکھے نا کھانا پینا رہنا سواری علاج پانچ ضرورتیں انسان کی کھانا پینا مکان لباس سواری ایسا کس چیز کے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں کتنا گلا پیدا کرنے والی ہماری زمین سورج کا بال لگا ہوا یہ سارے بل پہ ایندھن پر مہیا کیا ہوا ہے کپڑے کے وسائل سورج کی شکل میں آپ کے پاس ہے تھوڑی ہمت کریں اسی سوئی گیس کا جو ہے ریشا بنا کر سے کپڑا بنایا جا سکتا ہے کھاد بنائی جا سکتی ہے بجلی سے بنا جا ہے کیونکہ یہ وہ گروپ ہے نا بایوکیمسٹری کا اس کو آپ گیس بنا رہے ہیں اس کو کپڑا بنا اس کو آپ پلاسٹک بنا رہے ہیں اس کو آپ بنا رہے ہیں اس, اس کو اس کی آپ گاڑی بنا لیں مسئلے ٹھیک لیں پھر معیاری زندگی کو گنائے یہ مسجد ہے اس میں ہم سردی میں گھاس ڈالتے تھے نماز پڑھتے ہم کی ضرورت نہیں پڑی ہوئی ہاں جی بالکل میں رہے میں خود رہا ہوں. کوئی پنکھا نہیں تھا میں رہا رہ رہا تھا نمبر ایک میں دو میں کوئی پنکھا نہیں تھا کوئی گیزر نہیں تھا صبح سویرے جنوری کے مہینے میں غسل کر کے نماز کماتے تھے اسی بارے میں مضبوط مجبوری وہ ہمارے پروفیسر صاحب نے نعرہ لگایا تو دعا گھر جی سنا تھا میں نے نعرہ لگایا چھت پٹ رہی تھی میری کمر بھی ٹوٹ گئی سچ بات ہے عشاہ فیضل نے ایک سہران میں خیمہ لگایا اور کیسے ملاقات کی آج سے کہا کہ اس کو آگے سے اتار کر اس خیمے میں لے کر آنا وہ جب آیا تو اس نے ایک فیری کو اٹھارا اس سے کھجور نکالی پلیٹ پر, پر رکھی اور دوسرا ہاں گربا ہوتا ہے کینوس جسے بوٹ بنتے ہیں کینوس کی بشت بناتے ہیں اسے پانی رکھتے ہیں اس پانی کو لٹکائے گا ایسا ٹھنڈا ہوتا ہے جسے فریج سے نکالا ہوا سہرائی علاقے میں اس میں کھجور نکال کر اس کے آگے رکھیس کی بشت سے پانی نکال کر اس کے آگے رکھا اسے کہا تیرا کیا خیال ہے تمہارے سیر کے کنو تک آ جائے گا اس کو ہم آگے لگائیں گے اور ہم اس لہرائی زندگی پر آ جائیں گے اس پر ہمارے باپ دادا اور یہ کھجور کا کر یہ پانی پی کر ہم گزارا کریں مرد میدان ہوا کرتا ہے جس کا دربند مضبوط ہوتا ہے اور مرد میدان ہوا کرتا ہے جس کو اپنے منہ پر کنٹرول ہوتا ہے سعودیوں کی اس تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مارکے میں ان کا جواب بن سعود جس نے حکومت کی بنیاد رکھی ہے لڑ رہا تھا وہ گولی لگی اس کو پیٹ میں وہ سے دیکھا کسی کا کی طرف خیال پگڑی اتار کر کس کر باندھا پیٹ میں لیڈ کرتا رہا لڑاتا رہا لڑاتا رہا جا رہا پتہ گیا ہے اس نے تو گرا اس سے کہا مجھے اٹھاؤ کہ کیا بات کہا مجھے اتنے گھنٹے پہلے گولی لگی لگنیسا آزم کی اس کو پرواہی نہیں کیسم نو نظیر رحمتہ اللہ علیہ کو اٹھارہ ستاون کی دن آزادی میں شاملی کے میدان سر میں گولی لگی تو اس کو کر کے کس کے پگڑی پاک اوپر باندھی اور کہتے آگے کہ میں بڑا اتنا مضبوط اتنا دوگل سے فوجی آ کے انگریزوں کے فوجی کہ مجھے خیال ہوا کہ بس آپ جو ہے شہادت کا وقت ہو گیا کہ تو میری طرف کہڑا میں اس کی طرف بڑا کہتے کہ میں سے پیچھے دیکھو کہ جو میں سے پیچھے دیکھو اتنا بدواس دیکھ ہوا اس نے جو پیچھے دیکھا کہتے میں نے باری تلوار اور سر وہ پھینک اے میرے بھائی تیرے سننے کی باتیں نہیں ہے کیوں کہ تو تل قبر کے درد کا مریض داخل ہوگا اسپتال میں اپریشن کے لیے کیوں کہ ت نے اپنی کمر انٹرنیٹ پر توڑ دی اور تو جو کچھ ہفتہ کر کے آ کر میرے سامنے ہوا ہے اس پر نظر تو دوڑا پیچھے کو دیکھ لے اور کیا تو بس ہو کر آئندہ مقصد بنانے کی نیت کرتا ہے اگر تو کرتا ہے تو اللہ طرح کی مدد آگے بڑھ کر تجھے سارا دینے کو تیار ہے اور اگر نہیں کرتا تو طبی پھر مقدر ہے اس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا میں اللہ تبارک اللہ عمل کی توسیع عطا فرمائے